مہم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ ناؤ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبوہ کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے